السلام علیکم وعلیکم السلام کیا خیر ہے للہ اللہ کے احسان ہے الحمد للہ جی ہاں آپ کی آواز ہے صحیح آ ہے خیر الحمد الحمدللہ اللہ کے احسان ہے آپ سنا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. ہے آپ لیٹ ہو گئے اصل آدھے گھنٹے سے مجھے کچھ لائٹ, ہے. لائٹ جو ہے وہ بارہ بجے اچھا اچھا ہاں لائٹ ہماری بھی چلی جاتی ہے رات میں ایک گھنٹہ جاتی ہے ویسے شروع کریں بھائی بالکل بالکل میری طرف سے آپ کی آواز ذرا کٹ کے آ رہی ہے تھوڑی بہت مسئلہ ہے تو ابھی جو ہے میری آواز کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے صحیح سگنل تو ہمارے پاس بھی صحیح آ رہے ہیں پہلے بھی جو ہے نا سنگنل ہی آ رہے ہیں ہاں ابھی آ رہی ہے جی ہاں ابھی آ رہی ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے نا بات ہماری یہ ہوئی تھی ہلو جی جی کہ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ عقائد علماء دیوبند پر جو ہے نا باتی جی پھر جو ہے نا آگے بات زیادہ نہیں چلی پھر آپ نے کہا کہ اپنی جو ہے نا آپ سند پیش کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جی اس کا جواب تو میں نے نہیں دیا تھا اس بات کو آپ نے اتنا زیادہ اچھالا کہ یہ اچھالنے جیسی بات نہیں تھی بہرحال اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا عقائد علماء دیوبند بات سنیں بات سنیں اس کے بعد آپ عقائد علماء دیوبند پر جو ہے بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے تھے آپ خود بھی جی یہ آپشن آپ نے خود رکھا تھا تقلید شخصی کا ہم نے نہیں رکھا تھا میں نے سے یہ نہیں بولا تھا کہ تقلید پر بات کریں گے لیکن کوئی ایسا مذاکرہ نہیں ہے آپ تقلیدی پر بات کریں اچھا عقائد علماء دیوبند کی بات آپ نے چھیڑ دی تو میں آپ کو بتانا چاہوں لیکن میرے منع کرنے کی وجہ دیتا کہ آپ کہتے ہیں کہ عقائد دیو دیوبند کی عقائد مطلب عقائد نہیں ہے جو کہ آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں. تو بات آب. یہ ہے کہ دیوبند کو دنیا جانتی ہے ٹھیک ہے نا صحیح. دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں یا تو خیر جانتی ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ عموبند یہ نام لے کر مخاطب کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کیا عالم ہے اور تمام دیوبند حضرات نا دیوبند حضرات جو ہیں وہ اپنے عالم کو عالم مانتے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح ہے میں نے میں نے مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی سے تو وہ ہمارے سامنے اکابر کی بات کرتے ہیں وہ اسٹیٹ فارورڈ بولتے تھے کہ ہم انہیں اپنا مانتے دیکھیں نا ہماری بات یہ کہ بات بات سنیں میری بات سنیں ہمارا دعویٰ سب کے سامنے میری بات سنیں میری بات سنے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا اکابر کو وہ اکابر ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے اہل حدیث اہل حدیث کا کھلم کھلا یہی دعویٰ ہے کہ جو عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں اگر ہمارا عالم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو ہم جو ہے نا اس بات کو نہیں مانتے لیکن آپ لوگوں کے اندر یہ جو رکھنی ہے لیکن لوگوں کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے عالم کی بات جو غلط کہیں نہیں دیتا ہوں کہ ہم الحمد للہ اپنے قبول اور جو بات قرآن مجید سے اور حادثی مبارکہ سے صحابہ اقوال سے جو ہے وہ اختلاف کرتی ہے چکراتی ہے تو ہم اس کو دے رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات جو ہے وہ محسن اور کسی سب کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے علماء کی مخالفت کرتے ہوئے اور بہت کرتے جبکہ ہم مخالفت نہیں کرتے ہمارا طریقہ کار دوسرا ہے. نہیں آپ کا طریقہ کار یہی نا جیسے آپ کا عالم کہے آپ نے اس کو باندھ لیا آپ کا عالم حرام کو حلال کر دے تو آپ نے حرام کو جو ہے کر دینا سوال ہی نہیں کوئی عالم یہ اللہ کی اللہ کے حل کیے کو حرام کر دے یا اللہ کسی کے حرام کر دے سوال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی یا کوئی کوئی دیوبندی ہے وہ اس عالم کی کرے گا سوال ہی پیدا ہوتا نہیں پیٹ ہوتا اس لیے عمان اقبال بھائی بہت ساری باتیں یار ان باتوں کو چھوڑیں آپ اصل موضوع پر آنے کی بات کریں یہ تو پھر بعد مقاض علماء دیوبند پر لیں گے تو پتا چل جائے گا ان کس کے اندر کتنا دم ہے میں کہہ رہا ہوں کہتےل میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دے آپ مجھے بولتے ہو کہ تمہارے باپ جو ہے تمہارے والد نوجوان جو ہے وہ چور تھے ٹھیک ہے نا جب اگر میں جواب دوں گا تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے والد محترم کون ہے تبھی تو میں آپ کے آپ کے اوپر راست کر سکوں گا نا مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے والد محترم کون ہیں تو میں تو پڑ جاؤں گا ٹھیک ہے نا مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے والا کون ہیں میں ایسا کوئی شخص نہیں مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو شتر بے مہر کی طرف پیدا ہوا ہو جس کا کوئی باجدہ نہ ہو جو ہے جس کا کوئی عالم نہ ہو جو کسی مدرسے سے فارغ نہ ہو کوئی تو ہوگا اہل سنت وال جماعت جتنے بھی موسم ہمارے بڑے ہیں اہل سنت وال جماعت بات سنیں اہل سنت وال جماعت کے اندر جو شامل ہیں وہ ہمارے جو ہے نا بڑے ہیں یہی بات ہے بات یہ ہے اب بات پہ آئے آپ دیکھا ذرا ابھی ویسے بھی آپ نے ٹائم دیکھے نعمان بھائی نومان بھائی ویسے بھی ٹائم آپ نے ضائع کیا ہے تقریباً 35 منٹ ابھی آپ ٹائم ضائع نہیں کریں آپ تکلیف شخصی پر آئے اور بات کریں جی جی جی میں دیکھیے جو آپ نے کا جواب دیا وہ تو میں ایک بات کر رہا تھا جو ہم نے جو ہے نا آپ نے کہا تھا دیوبند کی منحرہ نہیں کیا میں وجہ کیوں نہیں اگر آپ مجھے اپنی سنت اب اپنا میں اگر پیش کر دوں گا آپ کریں گے نہیں بات سنیں دیکھیں میں اپنی صنعت اور حدیث سے پیش کروں گا میں اپنی سند میں جیسے آپ نے پیش کیا نا آپ کی سنعت کے اندر کیا کیا ہے وہ میں اب کھلوں گا تو انشاءاللہ شاء پتا چلے گا 119 جو ہے نا بندے آپ نے صنعت کے اندر ڈال دیے لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ سو سو سال کا فرق بھی آ رہا ہے آپ نے جو صنعت پیش کی ہے آپ نے جو صنعت پیش کی ہے اس کے اندر 100 سال کا فرق بھی آ رہا ہے کوئی کوئی کسی سے ملاقات بھی ہے کسی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے آپ نے اس طرح کے بندوں کے اندر ڈالا ہے اور الحمد للہ حدیث کا آج خادم آپ کے سامنے ہے جب اپنی صنعت پیش کرے گا آپ اس پر بات سنیں بات سنیں حدیث کا خادم ابھی آپ آب کے سامنے ہے انشاءاللہ جب اپنی سنت پیش کرے گا تو حدیث سے ڈائریکٹ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے نہ کوئی حدیث پیش کی ہے نہ کچھ ایسے امام وہ حنیفہ رحمۃ اللہ کا آپ دے گئے اس طرح ہوتا ہے مجھے بھی بتائیے گا وہ ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا اسی سے ہی جو آپ نے جو اپنا شجرہ نصب جو ہے نا رکھا ہے اس نیٹ پر اناف کا تو اسی سے انشاءاللہ اللہ آپ کا جو ہے نا پتا چلے گا کہ جن جن کے آپ نے نام لکھے ہیں وہ تقریب شخصیوں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کا پتہ چلے گا آپ کہیں گے کہ یا کسی آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو کیڑے نکالنے والے تو بہت ہے سمجھ گئے کیڑے نکالنے کریں گے بات حق کی کریں گے دیکھیں بات حق کی کریں گے نومان بھائی باتیں گے آپ کیڑے نہیں نکالیں گے دیکھیں نا کیڑے نہیں نکالیں گے آپ بات اچھے موڈ میں کرنی ہے آپ سے آج آپ سے بات اچھے موڈ میں کرنی ہے جس آپ کے پتہ چلے کہنا ہے جہاں اچھا ملتا ہے الحمدللہ اتنا دور ہم نہیں چاہتے جتنا آپ گئے ایک سو انیس نام ڈال دیے بات صحیح ہو جاتی ہے نا بات سنیں جی. اتنا 119 جو نام آپ نے نا ڈال دیے نا اتنا ہم نہیں جاتے अर الحمد للہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بڑا قریب کا واسطہ ہے ہمارا بڑا قریب کا واسطہ ہے نبی علیہ السلام سے اب آپ ایسا کریں بات سنیں آپ ایسا کریں آپ اپنے موضوع تکلیر شخصی پر آپ آئے جیسا کہ آپ نے اپنے دعویٰ کے اندر بھی لکھا ہے کہ لوگوں کی جو ہے تو کس میں ہے بات سنیں آپ نے اپنے دعویٰ کے اندر لکھا ہے لوگوں کی دو قسمیں ایک مجتحد ہے ایک مت کریں ابھی سب سے پہلے میں آپ کو یا تو آپ پڑھ کے سب سے پہلے ہمارا دعویٰ الحمد یہی ہے کہ تقلید شخصی قرآن صحیح قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نہیں آپ کا دعویٰ ہے جیسے جواب دعویٰ آپ نے لکھا ہے کہ تقلی شخصی قرآن اور صحیح آدی سے ثابت ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے میرا دعویٰ یہ ہے آپ کا جواب دعویٰ ہے آپ نے جواب ہاں ہاں آپ کا جواب دعویٰ ہے تکلیف آپ جو مقابلے میں آپ ہنفی بھی نہیں ہے نہیں ہے ابھی پتا چل جائے گا المحند المحنت اٹھاؤں گا نا آپ کون سے آپ کیا اٹھائیں گے میں اٹھا کے پتا چلے گا ابھی آپ کو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے آپ نے جو ہے باتیں کی ہیں معصوم بچوں سے آپ نے باتیں اپنے خان رکھتے ہیں ابھی آپ کو پتا چلے گا ان شاء اللہ آگے سے ہٹیں گے موضوع سے دیکھے میں نہیں ہٹ رہا موضوع سے میں ہٹ رہا میرا دعویٰ میں پڑھتا ہوں تو وہ آپ نہیں کر آج ہم بیٹھے تو آپ بنا کے لگاؤ ان کو پتا چلے ہمارا دوا کیا تھا اور شاید کیا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے دوا اپنا میں نے جواب ہے قرآن सही احادیث صحیح, حدیثی، صحیح احادیث ساتھ हाँ हाँ, है? حدیث صحیح ہاں ہاں بڑی حدیث الحمد للہ الحمد للہ اب پہلے دونوں فریق اپنے اپنے مطلب کا نام بتائیں گے بننے والے ہیں ٹھیک ہے بھائی دوسری آپ کو یار وہ سب کو پتا ہے نہیں پتا ہے مجھے آپ بتائیں کون ہیں آپ مجھے اہل حدیث میں آپ کون سے دیوبندی ہیں بتائیں آپ کون سا دیوبندی ہیں تبلیغی جماعت ہیں سپاہ والے ہیں فضل الرحمان گروپ ہیں کون سے بتائیں آپ بھی بتائیں پھر یہ الحمد جماعت ہے پھیلا قرق لگا ہوا ہے اس کا تو پھیلا کڑک لگا ہوا ہے کیا بولا آپ نے بتائیں ابھی اب میں سے پوچھتا ہوں یا پھر اللہ امر صاحب کی کون سی جماعت تھی نام لے آپ کو نہیں نہیں نام بتائیں اللہ تصری صاحب کی کون سی جماعت تھی نام بتایا جماعت کا نام جی جی جی اپنی اپنے نام کے ساتھ ہی ان کی جماعت کا نام نام تھا جماع کا ٹھیک ہے نا جماعت الگ جماعت نے سب سے تو جماعت الا آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد غلبہ بولے آپ جائیں بولتے جائیں جماعت ہے جماعت نہیں ہم کو گمراہ کہتے ہیں ہم گمراہ کہتے ہیں آپ کے لوگ بھی ان کو گمراہ کہیں گے اور ہمیں جو ہے نا اہل حدیث کو آپ کے لوگ اہل سنت میں شامل کرتے ہیں آپ کے لوگ ہمیں اہل حدیث کو اہل میں شامل کرتے ہیں جماعت المسلمین کو اہل سنت میں شامل نہیں کرتے آپ کے لوگ بھی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ جماعت والے کہتے ہیں یہ حدیث والے گمراہ ہیں کیا نا وہ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں آج کل ایک سلفی علیہ اللہ سے ایک بات ہے پھر ایک عیدی حدیث کی سپر آپ نے بھاگنا ہے مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے تکلیفی پر آپ نے بات آپ نے بھاگنا ہی ہے مجبور ایک تو آپ چالیس منٹ پینتیس منٹ لیٹ آئے ہیں اور ابھی اس کے اندر آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ نے کیا بلا وجہ میں نے آپ کو کیا کیا ہے آپ اس سے دور ہٹائیں گے بالکل آپ جو ہے نا بہت دور میں اس بیٹھے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے بھی اعتراض نہیں کریے گا کسی اور موضوع کی طرف نہ جاؤں برائے مہربانی صرف دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا مشتحک جو کسی کی تکلیف نہیں کرتا دوسرا مقلط جو کسی مشترک کرتا ہے اگر دونوں فریق سے سب پہلے اپنے مشتحد ہونے یا مقلد ہونے کا ٹھیک ہے اگر کوئی فریق کرتا ہے دین میں مشتحد اور مخلف کے علاوہ تیسری قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں تو اسے مستقل کے ساتھ یہ بات ثابت کرنی کہ پڑتی میں تیسری قسم کون سی ہے اور وہ لوگ کون ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تین مناظر میں سب سے پہلے مطلب تو اس کو نے کر دی آپ نہیں مطلب کو مانتے ہم دونوں کو مردود مانتے ہیں لکھا ہوا ہے ہماری آخری جو پوسٹ ہے اس کے اندر آپ پہ پڑھا ہوگا ہم پڑھ رہا ہوں और شد نمبر چار دونوں اپنی تکلید تقلید مطلب جامع و معنی تعریفات جان دیں گے ٹھیک ہے بھائی اپنے اقبال کے درائل قرآن و حجیف سے ہوں گے ٹھیک ہے نا پہلے آئمہ مشاہدین اور قرآن و حدیث ہوں گے ٹھیک ہے جبکہ ابو محمد صاحب کے درائل قرآن و حدیث سے ہوں گے کیونکہ آپ کے ہم نے نہیں آپ خود کہتے ہیں اس لیے میں نے اپنے اپنے درائل کے اصولوں کے مطابق ماننے کے پابند ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد شرط نمبر دونوں مناظرین کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی گفتگو سے پرہیز کریں گے اگر کسی نے کوئی نامناسب کسی نے مناظر کے دوران کوئی نامناسب بات کی تو مد مقابل مناظر مناظرہ ختم کرنے کا مقابلے مناظر کو مناظرہ ختم کرنے کا حاصل ہوگا اور یہ عمل ایسے نازر اور یہ عمل ایسے نازر استعمال کرنے والے ناظر کی شکست سمجھی جائے گی ٹھیک ہے جناب شرٹ نمبر سات مناظر اکل دورانیت دو گھنٹوں پر منحصر ہوگا ہر مناظر کو صرف اپنی ٹرن میں ہی بولنے کی اجازت ہوگی دوسرے مناظر کی ٹرن میں نہیں ٹھیک ہے پہلی ٹرن منٹ ہوں گی اور باقی تمام ٹرن دس دس منٹ کی ہوں گی شرٹ نمبر نو پہلی اور آخری ٹرن سنت والے مناظر جناب امان اقبال صاحب کی ہوگی ٹھیک ہے شرٹ نمبر دس دونوں فریقین موضوع سے ہٹ کر کسی بھی کی پوسٹ کو پابند ہوں گے شرط نمبر گیارا. موضوع سے انحراف کی شکست تسلیم کی جائے گی ٹھیک ہے جناب اچھا شرط है نمبر بارہ تو پھر وہ میں نے اس میں جو ہے کا دن تاریخ اور مطلب وقت مقرر کیا تھا تو شرط نمبر بارہ کو بھی اور پابند ہے ٹھیک ہے جناب جی جی تو ہم شروع کرتے ہیں پہلی ٹرن میری ہے اور میرے پاس میرے بارہ بج मिनट منٹ ہوئے ٹھیک ہے جناب تو میں اپنی یہ اب بارہ بج کے چودہ منٹ کے جانا میں اپنی جو بھی میری ابو محمد صاحب سب سے پہلے پہلی شرط میں ہے, کہ شد ہے, کہ ہے میں سب سے پہلے بتائیں کہ بھائی میں جوں اور کس ماننے والا ہوں میں کس طریقے سے جماعت سے ٹھیک ہے اور یہی بات آپ اپنے دوسری بات دیر اسلام میں صرف دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں دوسرے کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلی قسم جو ہے وہ مشتحک کی ہے جو کہ ہیں اور دوسری مخلدین کی تو بھائی میرے میں جو ہوں مخلد ہوں کیوں کہ میں کسی مشتحک کی یہ دوسری دوسری شرط کو بھی کبھی میں نے جواب دے دیا تکلیف اور تکلیف شخصی کی مستند جانے اور پڑھے اچھا تو سب سے پہلی جو ہے تاریخ تکلیف کی لوگی تعریف ہے تو تکلیف جو لفظ جو ہے وہ تکلیف ہے وہ سے لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو لغت میں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ دو مانے اگر یہ کال جانور کے لیے استعمال ہو تو اس کے گلے میں پٹے کی دیتا ہے یہ لیکن اگر یہ کسی انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو ہار تصور کیا جاتا ہے یعنی اس کے باندھ جو بنتے ہیں وہ ہارڈ جو ہے ان کی بہن تھی وہ ان دونوں کے درمیان گفتگو شریر ہے اس میں جو ہے ہار کا رس آیا ہے اس کا جو سب سے پہلے اپنی بہن یعنی حضرت اسما رضی اللہ سے ایک ہار لے گیا تھا حضرت عنہ سے ایک ہار جو ہے وہ سے لے لیا تھا اب اس, اس پہ جو جملہ ہے اس کی جو اے, اسے مبارکہ میں جو عربی کے جو لوگ استعمال ہوئے ہے وہ ہے من ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہار کے جو مارے لیے جو ہیں کہ جو معنی نکلتے ہیں وہ ہار کے ہیں اگر کسی انسان کے استعمال کیے جائے تو یہ ہار کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا مرد بالکل آپ مرد کو کہہ لیں تو مرد وہ <laughs> پہنتے ہیں پٹا ہیں مرد بھی ہار پہنتے ہیں کلے کے اندر یا سونے کے میں نہیں کہہ رہی آپ کا مناظرے نہیں کیا میں نے آپ بات کریں میں نے ایک بات کہی کہ آپ نے جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ عصمہ رضی اللہ تعالیٰ فٹ کر لی ہے تو ٹھیک ہے جناب اچھا تو یہ جو ہوئی تقلید کی تعریف اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے تو اصطلاحی تعریف دیکھنے ہمیں لغت کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی تو میں آپ کو اصطلاحی تعریف بیان کرتا ہوں سب سے پہلے لغت کی کتاب ہے اصطلاحات الفنون پانچ سو اس کے اوپر لکھا ہے تقلید کے اصلاحی معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کا دوسرے کے قول یا فعل کی اتباع کرنا محض حسن عقیدت سے کہ جس میں کی ہار بنا لیا بلا دلیل طلب کرنے یعنی سے دلیل طلب کرنے کی ضرورت محسوس کی حسن زن کی وجہ سے اور اس کی قول کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا یہ انہوں نے یہ یہ انہوں نے اس کے, کے جو معنی کی ہیں. دوسری اصطلاحی مانا جو ہے وہ ہے کتاب شرح دو سو باون ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا ہے بلیل میں کر کیے بغیر کسی کے حق کسی کو حق سمجھتے ہوئے یا میں اس کی پیروی کرنا تقلید ہے ٹھیک ہے جناب تیسری اس کی جو لغت تقریل ملتی ہے اس کی جو ملتے ہیں وہ ہے المانی شرحی میں اسامی ہے صفحہ نمبر انیس پر دلیل خوش کیے بغیر کسی کی اتباع کرنا یہ گمان رکھتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے یہ تقلید ہے ٹھیک ہے جب تو یہ ہے تقلید کی اصطلاحی تعریف ہوگئی صحیح جناب آپ بات میں تقلید شخصی کیا ہے تقلید مطلق اور تقلید شخصی کیا ہے ٹھیک ہے جناب تو تقلید مطلق جو ہے وہ اہل حدیث عالم صحیح میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات حالانکہ آپ سے میں نے ماضرے میں پوچھا تھا کہ بھائی آپ تقلید مطلق قائل ہیں آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ نہیں کہ ہم تو نہ تقلید شخصی کو مانتے ہیں اور نہ ہی تقلید مطلب کو مانتے ہیں جو کہ آپ کی پوسٹ ہے اس پہ آپ نے واضح طور پہ یہ مجھے بول دیا تھا کہ ہم جو ہے تقلید مطلب کو اور تقلید شخصی کو نہیں مانتے آپ کی پوسٹ کی نفاذ میں پڑھ دیتا ہوں آپ نے کہا کہ لیکن اگر نعمان اقبال اس بات کا اعلان کر دیں کہ تقلید شخصی کے ان کے پاس دلائل نہیں ہیں تو پھر ہم تقلید مطلب ہوگی ویسے یہ لوگ تقلید شخصی کے قائل ہیں جبکہ تقلید مطلق کے نہیں اور ہم تقلید تقلید کی اور دونوں ہی قسموں کی مردود سمجھتے ہیں یعنی آپ نہ تقلید شخصی کو مانتے نہ ہی تقلید مطلق کو مانتے. تو یہاں پہ بات عجیب اور مایوس سی ہے آپ ایک اہل حدیث عامی ہو کر آپ کہ ہم تقلید مطلق کا بھی اظہار کرتے ہیں جی آپ کی شیخ القل جناب میاں نظیر حسین دہلی تو آپ کے جو ہے تقلیب کی اقسام اور مسلط کو ہی بیان کیے ٹھیک ہے جناب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو کہ حدیث پر عمل کرنے سے बिल्कुल منع کرتے ہیں وجو میں ہوا اور ثابت ہوا کہ عالم بالحدیث کے کو وقت جاننے ایک کے حدیث سے تقلید کسی مشتحد کی نہ چاہیے اس مسئلے مسئلہ خاص میں باقی رہی تکلی وقت لالمی سوئے چار قسم کی ہیں ٹھیک ہے جناب انہوں نے کیا بیان کیا قسم کی تقلید ہے سب سے پہلی قسم انہوں نے بیان کی تقلید واجب ٹھیک ہے جو کہ جنہوں نے پہلے قسم کے بیان کیے وہ واجب بیان کی یعنی لازم ہے اور وہ ہے تقریر مطلب کسی مشتحد کی مشتحد اہل سنت کی اہل سنت کی جس کو مولانا شاہ علی اللہ نے مجید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے اور صحیح ہے بلتفاق امت اور اس کی یہ علاقات لکھی ہے کہ عمل عمل مقالب کا ساتھ قول مشہد اسی طرح تھی طرح پر ہو جیسے شرکی ہوتی ہے کہ اگر وہ قول موافق سنت کے ہو تو عمل کیے جاں گا تو جبکہ معلوم ہو کہ ایک مقالب ہے تو سنت کے سنت کے تو اس کو پھینک دوں گا چنانچہ آگے وزیر فرماتے ہیں جو آگے انہوں نے مزید اقسام بھی بیان کیے اس کی تو یہاں پہ تو واضح ہو گیا کہ تقلید مطلق جو آپ کے اپنے حالے میں اس کو حق مانتے ہیں اور خود واجب کر دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کے اپنے جناب میاں سید نذیر دل بھی کہہ رہے ہیں تو بات پھر میری سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ نے کیسے انکار کر دیا تقلید مطلق کا تو تقریر تو بعد میں بات کی جائے گی تقریر مطلب ہے تو آپ نے انکار دیا ٹھیک ہے نا پھر آپ کے دیکھیں بات تقلید مطلق کو آپ نے جیسے ابھی خود اقرار کیا ہے خود آپ نے اقرار کیا اس کے بعد آپ اپنے شخص سے ہٹ رہے ہیں ابھی آپ نے بیان کیا کہ تقلید مطلق کو چھوڑیں ابھی میں آپ بولتے ہیں آپ تقلید شخصی پر تقلید پر آئے دیکھیں ان شرائط کو آپ کا دعویٰ ابھی آپ کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے منٹ پر چھ منٹ پر آپ کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہ آپ نے خود کہا کہ تقلید مطلق کو چھوڑو ابھی پوری بیس آپ جو اپنی جو ہے آپ سے کہا کہ شرط کے مطابق چلیں گے شرائط جو بات لکھی بھی اس کے حساب سے چلیں گے نا لیکن آپ نے ابھی خود اقرار کیا تقلید مطلق کو میں بھی میں نے آپ سے دوبارہ آپ کو دوبارہ سے سمجھ لیں نام سمجھ لیا آپ نے شرط نمبر تین کو چھوڑا ہے شرط نمبر تین یہ ہے کہ مناظرے میں سب سے پہلے تکلیف مطلق پر بات ہوگی اگر دونوں فوری تقلید مطلب کو برآباد تسلیم کر لیں گے تو مذہبی بڑھے گا اور پھر تقریر آپ نے اپنی تقریر میں تقلید مطلب کو چھوڑتے ہیں تقلید شخصی پر بات کرتے ہیں نہیں چھوڑا میں نے کہا یہ تیسری شرط ہے میں چوکی شرط آپ نے تقلید شخصی پر بات نہیں کروں گا آپ فکر بھی ہوں گا آپ فینگے آپ حوصلہ رکھے آپ سے میں تقلید شخصی پر بات کروں گا لیکن شرط نمبر چار میں واضح طور پر لکھا ہے میں نے کہ دونوں فریق ہیں اپنی اپنی میں سب سے پہلے تقلید تقلید مرل اور اللہ کے بندے کو آخری جو ہماری پوسٹ تھی آخری جو ہماری پوسٹ تھی وہ بھی پڑھ لینا صرف اپنی آپ کو سارا کچھ یاد ہے آخری ہماری جو پوسٹ تھی اس کے اندر لکھا ہے کہ تقلید شخصی پر بات ہوگی تکلیف مطلب وہاں کو ہم نے یہی لکھا ہے کہ تقلیق شخصی پر بات ہوگی ابو محمد صاحب آپ کی بات راکھوں پر میں آپ کی باتیں انکار نہیں کر رہا آپ تکلیفی مسلط پر بات آپ ٹائم اللہ کے بندے ٹائم آپ ضائع نہ کریں آپ کو بلا وجہ آپ مجھے انٹرپ کر رہے ہیں سے ضائع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ ایک بات کلیئر ہے جب آپ کے بڑے بڑے علماء اس بات سے انکار کر رہے ہیں تو آپ جو وہ آپ انکار کر رہے ہیں مجھے حیرت ہے نا تو ایک بچے سترہ منٹ ایسے کیسے ہوگا آپ اپنا ٹائم بڑھاتے جائیں گے آپ کا تیرہ منٹ پہ میں شروع ہو جاؤں گا تیرہ منٹ پہ میں کوئی آپ کو نہیں کیا کوئی نہیں روکا میں نے آپ کو آپ کو اپنی عادت کی وجہ سے روکے ہیں آپ کہ آپ نے خود اعلان کیا کہ تقریر مطلق کو چھوڑتے ہیں تقریر شخصی پر بات کرتے ہیں اور آپ آگے چل کر تقریر مطلق پر آ گئے میاں نظیر حسین دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو معیار الحق آپ لے کر آئے اس وجہ سے میں نے آپ کو ٹوکا کہ آپ تقریب شخصی پر آئے یہ بات, بات میں نے کہی تو آپ بولے آپ نے روکا ہے غلط بات نہیں کی میں نے شرط نمبر چار شرط نمبر چار پر ہے نا شرط نمبر چار آپ کا پوسٹ پہلے کیا ہوا ہے ہمارا آخری پوسٹ بھی پڑھ پڑھائی جو پوسٹ کی ہے اس میں جو جن شرط کو آپ نے رد کیا ہے وہ شرط نمبر تین ہے رد کیا ہے پورے آپ کی شرائط کو رد کیا ہم نے کہا شخصی پر ہوگی میں نے ٹائم ہو گیا ابھی الحمدللہ رب, رب, رب الحمد للہ للمتقین وسلات وسلام علی سید والمرسلین اما بعد حضرت یہ آپ نے یہ جائز نہیں کر رہے آپ آپ نے جو ہے بیچ میں انٹرپ کر کے مجھے جو ہے مجبور کیا کہ میں موضوع سے ہٹ کر بات کروں کریں آپ چار منٹ ابھی بات کریں تین منٹ آپ اور بول لیں رہے ہیں اپنی ٹرمپ جو ہے نا کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ تین منٹ اور بول رہے ہیں چار منٹ میرے پاس ہے ابھی کیونکہ میرے پاس میں جو نا تیرہ پہ آپ چودہ ہو رہے ہیں میں نے دس منٹ پر میں اب چپ ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا وہ تو آپ کی غلطی میں نے آپ کو اگر کوئی اتراض تو آپ اپنی ٹرن میں کرتے ٹھیک ہے بھائی یہ تو ہو گئی کی بات اس کے بعد سب سے مین آیا جو ہے تقلید کے اوپر میں اس کے اوپر یہ آہد قرآن مجید واجد اور پہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اور یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے اختیار والوں کی جی <coughs> <coughs> اب صحیح بخاری کی حدیث سے اس واسط حدیث اس قران کے کی واضح تحریر سمجھ میں آتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ, آیت نازل جی. ہے؟ so, کے اندرے یہ بات واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت بن رضی اللہ عنہ حضرت بن بن رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی ٹھیک ہے جس کی بیان کرتے ہیں ہم نے صدقہ بن فضل نے بیان ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو حجاج بن محمد نے خبر دی اور ابن جریج نے, انہیں جعلی بن مسلم نے. انہیں سعید بن جبیر نے اقتیار والوں کی عطا کرو عبداللہ بنی بن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بطور افسر کے کی روانہ کیا ٹھیک ہے جناب یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہو گئی اور حدیث سے بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو عبادت جو فرمائی کہ عطی اللہ و عطی رسول رسول ہو گئی اور حدیث سے واضح پر بات سمجھ میں آ گئی کہ سترہ منٹ اس شخص کی تباہ اور تقلید کے لیے یہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور حدیث سے آپ کا ٹائم جی اب آپ اپنا ٹائم شروع کریں الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم فی شعی ان فردوح الا اللہ ان کن تم تو منون بلّاہ ولیوملآخر ذالق خیرون و احسن و سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں کہ ابو محمد کے نام سے میں مشہور ہوں اور انیس سو میں میری پیدائش ہے اور میرے والد محترم 1983 میں رائبنڈ میں موجود تھے تو میری پیدائش ہوئی تھی گھر پر اور میرے پورا خاندان تقریباً دیوبندی ہی مسلک رہا ہے اور جو ہے تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا پھر اللہ تبارک وطالی نے احسان کیا اور اللہ تبارک وطالی نے دین حق کی سمجھ دی میرے ابو کو اس کے بعد پھر جو ہے نا پورا خاندان الحمدللہ للہ قرآن اور صحیح حدیث پڑھتا چلا گیا دیکھتا چلا گیا اس کے بعد اللہ تبارک بطالہ کے فضل سے ہم اہل حدیث ہو گئے یہ میرا تعارف ہے ٹھیک ہے بھائی اب آگے جو بات ہونی ہے کہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ ہم جو ان اللہ کے فضل سے وہ ثابت بھی کریں گے کہ تقلید شخصی کہ کسی شخص کو متعین کر دیا جائے کسی شخص کو متعین کر دیا جائے کہ اسی شخص کے پیچھے چلنا ہے اور یہ جہاں رہنمائی کریں گے ہم ان کے پیچھے چلیں گے تقلید شخصی یہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادی سے ثابت نہیں ہے چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فرمان برداری اسی کو بندہ سمجھے اور اسی پر عمل کرے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک ایسے شخص کو کامیاب کرے گا اور اللہ تبارک بطالیٰ ہے ہمارا بھی جو ہے نا ریکارڈنگ کا کچھ مسئلہ ہو گئے تھے شاید جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ریکارڈنگ چاہیے ہوگی نا تو میں پوری ریکارڈنگ جو ہے نا ٹھیک ہے نا کبھی بھی کرتا ہے یعنی جیسے آپ نے تارق کے ساتھ مناظرہ کیا تھا آپ کا بھی سنا تھا تارق کا بھی ہم نے سنا تھا تو آپ نے جو ہے نا وہاں کاٹ پیٹ کی تھی دیکھیں ابو محمد صاحب اگر کوئی مجھ پہ جھوٹا لگاتے تو اس کا مطلب یہ سچا ہو گیا میں نے اللہ کو حاضر جان کے کیا طارق صاحب نے کوئی مباحثہ نہیں کیا نہ ہی اس کے اوپر کوئی پوز بنائی ٹھیک ہے نا یہ تو ان کی طرف سے ثابت ہو گیا نا یہ بات تو ان کی طرف ثابت ہو گئی میں نے تو اللہ کو اور ابھی بھی میں آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے اللہ پاک ملتے ہوئے قلم نہیں فرمائے میں نے کوئی میں نے منافق نہیں نا جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں آپ کا ٹائم بائیس منٹ میں نے روک دیا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ جی ٹھیک ہے میں جو بولا جی میں جی آپ جی آپ ہو گیا جی بات کر رہا تھا جی جی کہ جو بندہ اور اللہ تبارک وطالعہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے کسور کہا ہے جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان جو ہے نا اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے اور تم ہدایت پا جاؤ گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثالیں پوری امت کے سامنے ہیں ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ تعلق تھا اب جو ہے نا میں جس چیز کا رد کروں گا یعنی تغیر شخصی کو ہم مانتے نہیں ہیں اور جس چیز کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری ہے قرآن کے اندر بے شمار آیات اس پر جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ ملیں گی یہی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ پڑھیں گے سیدھے نمونے کے ساتھ سمجھنے والی بات سمجھنے والے ذہن کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ آپ پر یہ بات جو ہے نا ہو جائے گی ظاہر ہو جائے گی کہ یہ تقلید شخصی پر بالکل نہیں ہے جیسا کہ ترجمہ کر دیتا ہوں میں ایک بار پھر کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری تم کرو و الی الامرمن منکم اور صاحب معاملات کی جو تم تمہارے اندر ہیں اپنے میں سے صاحب معاملات کی فن تنازعہ تم اگر تمہارے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے تنازعہ ہو جائے فارد الاب بررسول تو اس کو لوٹانا ہے تنازع کو جھگڑے کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کن تم تو منب اللہ وََََََََََََََََََََََ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اللہ کے اور آخرت کے دن پر غال کا خیرون و اصن و طویلہ یہ بہت ہی بہتر ہے اور آخرت کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ اس آیت سے آپ نے تقلید شخصی جو ہے نا ثابت کی ہے آپ نے نعمان اقبال بھائی نے اس آیت سے تقلید شخصی جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ ال الامر من کم سے کیا مراد ہے صاحب معاملات تقی عثمانی صاحب نے فکہ بھی لکھا ہے تقلید تقلید کی شرعی حیثیت کے اندر اس کے اندر جو ہے نا علی الامر حکمران بھی تقلید عثمانی صاحب نے لکھے ہیں لیکن یہاں پر آپ خود دیکھ لیں من تمہارے اندر سے یعنی تمہارے اندر موجود ہوں تمہارے اندر زندہ ہوں یہ کہاں ہے کہ تمہارے آپ جس شخص کی جو ہے تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ان تین کی اتباع کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول کی اور صاحب معاملات کی جب تک معاملات سیدھے چلتے رہیں جب تک کوئی اختلاف نہ ہو بات سمجھنے کی ہے اور جب اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹانا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے یہ نہیں کہا کہ اختلاف کی صورت کے اندر بھی جو ہے نا تم نے ادھر لوٹانا ہے عدالمر کی طرف صاحب معاملات کی طرف لوٹانا ہے ادھر نہیں کہا بلکہ یہی کہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارا ایمان ہوگا آخرت پر اگر اس طرح تم نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا تمہارا ایمان چلا جائے گا تو میرے بھائی نے یہاں پر جو ہے نا یہ آیت پڑھ کے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقلید کو جو ہے نا ثابت کرنے کی شاید کوشش کی ہے آپ نے لیکن آپ قیامت تک انشاءاللہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے تقلید اس سے تو آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے تقلید تو کیا یہاں پر تو اتباع کا مسئلہ ہے اور اتباع اور تقلید کے اندر بڑا فرق ہے میرے بھائی یہ تو آپ کے علماء بھی مانتے ہیں آپ کے علماء بھی مانتے ہیں اتباع اور تقلید کے اندر بڑا فرق ہے ابھی میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں آپ ہی کے احناف عالم دین قندھارینفی ان کی کتاب ہے مغتم الحسول مغتم الحصول ان کی کتاب ہے اس کے اندر فرماتے ہیں تقلید و اتباع کا فرق ابھی آپ دیکھ لیں اتقلید و امل و بقول من لئی مل الحج شریعت بلا حجتن فرجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ارلجماع لئی سمن ہو ترجمہ کر دیتا ہوں اس شخص کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کر لینے کا نام تقلید ہے جس کا قول شرعی حجتوں میں سے نہ ہو اجماع اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا تقلید میں شمار نہیں ہوتا اتباع اور تقلید میں بڑا فرق ہے لیکن آپ نے جو ہے اتباع اور تقلید کو ایک ہی جو ہے بات کہہ دی ہے ٹائم میرا کتنا ہے اقبال بھائی ابھی نمان جو ہے پانچ اچھا ٹھیک ہے بھائی مہربانی اور جو ہے آپ نے بات کہی اور آپ نے وہ بات لکھی بھی ہے اپنی شرائط کے اندر آپ نے وہ شرائط کے اندر اپنی بات لکھی بھی ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں انسانوں کی جو ہے نا دین اسلام میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں شرط نمبر دو ہے بھائی دی دی یاد کر لینا دی دی دی دین اسلام میں صرف دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا مجتحد جو کسی کی تقلید نہیں کرتا دوسرا مقلد جو کسی مجتحد کی تقلید کرتا ہے ٹھیک ہے اور آگے چل کر پھر آپ نے یہ بات لکھی ہے پانچ جو ہے نا پانچویں جو ہے شرط, شرط اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ نومان اقبال کے دلائل قرآن اور حدیث سے ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ سے یہی دلیل مانگوں گا آپ نے جو ہے نا لوگوں کی دو قسمیں جو تقسیم کی ہیں متحد اور مقلد قرآن اور حدیث سے آپ کو یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی اس لیے کہ آپ نے تقریر میں بھی یہ بات کہہ ہے اور شرط نمبر دو میں بھی آپ نے بات کہہ دیے اور آپ کا یہ شرط بھی ہے کہنا بھی ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ایک ایک چیز آپ قرآن اور حدیث سے جو ہے نا ثابت کریں گے اس کے بعد آئے مائی مجتحد کی طرف جو ہے نا آپ جائیں گے تو میرا سب سے پہلا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ جو ہے نا آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت کرنی ہے آپ نے متحد اور مقلد دو یہ سوال آپ جو ہے نا نوٹ کر لیں ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی جو ہے نا میں تقلید کی جو ہے نا ذرا تعریف جو ہے نا کیے دیتا ہوں وہ تقلید کی تعریف بھی جو ہے نا آپ ہی کے اپنے عالم کی کتاب آپ کے اپنے عالم کی کتاب تقی عثمانی صاحب کی کتاب تقلید کی شرع حیثیت اور یہ کتاب چھپی ہے مکتبہ العلوم کراچی سے انہوں نے علامہ ابن الحمام اور علامہ ابن نجیم انہوں نے کس الف قول کو جو ہے نقل کیا ہے اب تقلید من و قوله احد الحجج بلا حجاطم منہا تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے ماخذ شریعت پھر آپ کیسے ادھر اتباع کرنے چلے گئے ایک شخص کی ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا حالانکہ اللہ تبارک وطالیہ نے سچوں کے حوالے سے ایک بات کہی ہے کہ ہاتھو برہا نقم ان تم سادکین. سچا بندہ کب ہوگا قرآن مزید پہلا پارا سور بقرہ ٹھیک ہے سچا سچا بندہ کب ہوگا جو بندہ دلیل لائے گا دلیل پر عمل کرے گا دلیل مانگے گا ہاتھو برہا نکم لے تم دلیل ان کن تم سادکین. اگر ہو تم سچے اس کے آگے کیا آگے لکھا ہے اس کے قول پر بلا دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا یعنی آپ نے کوئی دلیل بھی نہیں لی اپنے امام صاحب سے اور آپ جو ہے نا ایسے ہی ان کی جو ہے نا تقلید کرنے لگ گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت نہیں ہوتی جبکہ کہ آپ نے جو ہے نا سیدہ اسما رضی اللہ تعالی انہا کے ہار کا تذکرہ کیا صحیح بخاری شریف کی حدیث کا جو ہے نا آپ نے تذکرہ کیا حالانکہ وہاں پر تو ہار گم ہو گیا تھا ہار وہاں پر گم ہو گیا تھا اور یہاں پر اس ہار کو آپ جو امام ابو ہنیفارڈ آپ کی پر ہیں. آواز کٹ رہی ہے آپ نے اس ہار والی دلیل کو تقلید پر جو امام ابو تقلید شخصی پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کی جو ہے نا خیانت ہے بلکہ جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں آپ کی کتاب ہے المحنت المفنت. آپ کی کتاب عقائد پر مبنی ہے چلیں پڑھیں آپ محمد صاحب آپ کا آپ نے آخری جو بات کہی وہ مجھے بڑی لگی آپ میں نے یہ میں تقلید شخصی کو میں سابت کر رہا ہوں میں نے میری پوری بات سن لیتے میں نے کہا تھا تقلید کے لغوی مان کیا ہے میں نے لگوی مان بیان کیے ٹھیک ہے تقلید کا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے اور کلادہ کے جو لغوئی مانے جانتے ہیں وہ تو مانے جاتے ہیں ایک ہاتھ سوال کا بھی جواب دے کے مانے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کی بات ہے سوال محمد صاحب دیکھیں اب آپ کی ٹرن نہیں دیکھے میں نے آپ کی ٹرن میں کوئی بھی انٹرپشن نہیں کی تو آپ میں دیکھیے اچھے ماحول پہ بات ہو رہی ہے آپ سے مجھے بات کرنا بہتر لگا کیونکہ کہ آپ اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں تو برائے مہربانی میں نہیں چاہتا کہ ہماری گفتگو میں کوئی نامناسب بات ہو تو بہتر یہ کہ دیکھئے میں نے جس طرح سے آپ کا پورا دیا آپ کے آپ کی ٹرن میں ایک لفظ بھی میں نے کو کوئی انٹرپٹ نہیں کیا ठीक है ना तो बनाए मेहरबानी आप भी मेरी टर्न मेंजिएगा ठीक है ना आपको जो भी इतराज़ करना है वो मेरी टर्न के बाद जब आपकी टर्न आएगी उसमें अपना आप परें, आप परें, आगे करें टाइम शिफ्ट होता है 35 पैंतीस छत्तीस छत्तीस मिनट पर ठीक है ना 34 हुए चौंतीस ठीक है ना चलिए ठीक है 34 ना मैं अब आपकी घड़ी के हिसाब से जो है एक बच्चे پینتالیس منٹ پہ میں ایک بج کے خط... سوری پینتالیس منٹ پہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو میں نے سب سے پہلے تو آپ نے الادا کا لفظ جو ہے نا میں نے بیان کیا تھا کہ کلادہ کے جو لیے جاتے ہیں وہ لوگ اکثر غیر حدیث جو ہے وہ کلادہ کا صرف لفظ ہے بیان کرتے ہیں دیکھے. جبکہ اس اس پٹے کا لوبھی معنی جو پٹا بیان کیا جاتا ہے جب وہ جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہار کے پہلے امیشت ضلعوں से حدیث سے یہ بات کی حدیث سے یہ بات سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پٹے کا جو لفظ اسلحی معنوں میں جو دیا جاتا ہے لوبی مانوں میں وہ غلط کیا جاتا ہے جبکہ جب ہار جب انسانوں کی لفظ استعمال تو یہ ہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بات تو ہو گئی آخری آپ کی دوسری بات آپ نے کہا میں نے اور دوسرا حصہ نہیں پڑھا اس کی وجہ یہی تھی آپ خود پڑھیں تاکہ آپ اس کے اوپر شکال پیش کریں ٹھیک ہے نا آپ نے آیت ہے اگر تم نے سلام بچا تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ آپ نے کہا آپ یہ بیان کٹ رہی ہے آپ کی میں یہ تیار کر رہا تھا اللہ رسول حا لڑا جس کو صحیح بخاری نہیں پتا ہوں پتا ہے تو اس نے کبھی نہیں تھا اور اگر الفاظ مان لیا دیکھیں تو بیانایا قرآن کس کے لیے ہر ہر کسی کے لیے جس کو جی جو ہے بغیر نہیں آ رہا ہے وہ ہیں. ہیں یہ, یہ حکمت آپ کی, کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے میں تو بالکل صحیح بالکل صحیح آ رہی ہے ابھی ابھی صحیح ہے ہاں صحیح. صحیح نا صحیح ہے کچھ خاص لوگ ہیں میں. تو اس کی مجید سے ملتی ہے اللہ وہی تم نہیں جان تو جو مخارے کوئی حکم بیان ہے تو وہ عمومی طور پر بیان ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس آیت سے یہ بات پر ثابت ہوتی ہے کہ اگر नहीं तो से थो, हर से थी। दूसरी बात कि आपके है की आपकी आवाज अभी हेलो आवाज आपकी जो है ना बीच बीच के अंदर काफी कट कट के आती है हाँ अभी कुछ बेहतर है वो دوسری بالکل آپ کی ابھی صحیح نہیں آ رہی آپ تھوڑا سا اور سامنے पढे تو آپ کی آواز بہت کٹ رہی بھائی میرے بالکل جو ہے نا آواز سمجھ میں نہیں آ رہی یہ تو بڑے مسئلہ نہیں بات بہت اس میں جو ہے آپ سے درخواست ہے جی آپ کی وجہ سے ہر بار اپنی بات کو ریڈ کرنا پڑا اس لیے میری ہے لیکن آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے جی آپ موبائل پہ موبائل پہ نہیں ہے لیپ ٹاپ پہ لیپ ٹاپ ہلو نہیں صحیح نہیں ہے ہاں ابھی کچھ بہتر ہے حضرت میں آپ سے مجھے تین منٹ پینتالیس پی دین میں اور <متحدث> یہاں سے رکھنے والا تھا جی لہٰذا جو آپ نے بیان کیا کی ہے وہ ہر عام آدمی ہو سکتا اس لیے کہ جب مزید اور ہی نہیں آئیں گے آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے بالکل جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ پا رہی آپ کی آواز کیا بالکل آہ, بولیں بولیں ابھی بولیں میں آپ سے نہیں آواز نہیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز پہل آئے ٹھیک ہے نا ہلو ڈراپ کر ہلو ہاں بولے بولے ابھی آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ریپیٹ کرے آپ کیا بول رہے ہیں ہلو ہاں بولے ہلو لائٹ بھائی وعلیکم السلام بھائی وہ لائٹ ہماری جو ہے السلام علیکم ہلو ہلو بند ہماری لائٹ چلی گئی ہے ہماری لائٹ چلی گئی وہ لائٹ ہماری جو ہے چلی گئی ہے وعلیکم السلام ہلو یار ہماری اصل میں لائٹ چلی گئی ہے اور ڈیوائس کا ہم نے انتظام کیا تھا وہ بھی نہیں صحیح, نہیں صحیح نہیں چل رہی ہماری اور آواز بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے جی فون ہیلو ہلو جی السلام علیکم اچھا جی جی ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اصل میں یار وہ مسئلہ ہے کہ ہماری لائٹ جو ہے چلی گئی ہے اور وائی فائی کا انتظام کیا تھا وہ بھی ہمارا صحیح نہیں چل پا رہا مسئلہ مسئلہ نہیں ہلو جی جی یار آپ اس طرح کی باتیں کیوں جو پتا ہماری لائٹ چلی گئی ہے اور ہم نے آپ کو کہا بھی صحیح یہ تو خیانت ہے آپ کی جیسے تھوڑی ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہمارا نیٹ صحیح نہیں چل رہا تو اس طرح کی رہے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے ابھی تو یہ ہوا ہے اللہ کے بندے ایسا نہیں کرے آپ پھر تو یعنی جب خراب ہو جاتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ سارے چلے گئے پھر آدھا گھنٹہ نہیں کیالیس منٹ لیٹ میں نے کیا پوچھ کیا چالیس منٹ آپ بھی لیٹ آئے تھے ابھی ہماری لائٹ میں نے کہا شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو شروع میں میں نے کہا تھا جیسے آپ نے کہا تھا آپ کی لائٹ بارہ بجے آتی ہے جس وجہ سے کو لیٹ ہو گئی کا ٹائم ہے کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یار ہمارا نہیں کر رہا ہوں غلط کیا ابھی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بالکل کٹ رہی ہے آپ خیال ہے آپ خیال بتائیں ابھی جو ہے آپ تقریباً چالیس منٹ لیٹ آئے تھے میں لیٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا سال پر ابھی اپنا ہماری بات ختم ہوئی اور جو ہے نا لیٹ ہو گئے آپ کی طرف سے نا تو نہیں ہے ہمارا شروع کر देते ہیں ایسا نہ کر لیں کل ہم جو ہے کسی جگہ اچھی جگہ بیٹھ کر جو ہے بات کر لیں کل جگہ بھی ہم چینج کر لیں اور جو ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی میرے آپ کی آواز نہیں آ رہی تو بڑا آواز نہیں آتی آواز آتی لیکن بالکل کٹ کٹ کے رک رک جو سمجھ نہیں آ پرابلم ہے آپ تو یہ پرابلم ختم ہلو ہلو جی بولے ابھی بولے ٹرنٹ کرتے ہیں ہلو جی آواز دیکھے ہمارا سب سسٹم بھی صحیح نہیں ہے ڈیوائس بھی صحیح نہیں ہے تو ابھی آپ کو دے دیں تو اس وقت جو ہے نا ہم بیٹھ کر جو نا بات کر لیں میں اتنی اگلے ہفتے رمضان کا دوسرا ابھی ہمارا صحیح نہیں چل رہا آپ کو پتا لائٹ نہیں آپ کو پتا ہے میں نے ڈیوائس صحیح نہیں چل رہی اللہ کے بندے آواز آپ کی بالکل نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں کوئی لفظ سمجھ میں آتا ہے کوئی لفظ اکثر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا پھر کام کرے بالکل بھی ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں بات سنیں باقی اس طرح کی جو ہے نا وہ پوسٹ کبھی نہیں کرنا کہ جو ہے نا یہ لوگ بھاگ گئے یا اس طرح ہو گئے کہ میں آدمی منافق نہیں ہوں پہلے بھی بتا کی ہوں کٹ رہی ہے یار آپ کی آواز کٹ رہی ہے محمد صاحب میں کہتا ہوں کہ میں آدمی منافق نہیں ہوں اللہ جو بات کہتا ہوں وہی کرتا ہوں ये जितना भी हुआ है न ये मैं आपको आप देखें देखें, जितना हुआ है सही सर मैं सेंड कर दूंगा ठीक है ना लेकिन मैं अपलोड नहीं कम्पलीटली बाजी नहीं हो सकती है सही है आपकी आवाँ आवाज़ बहुत कट रही है جی بولے بولے گے قیامت کے دن ٹھیک ہے رمضان کے دیکھیں نا اگر اس ہفتے کو آپ کا ٹائم نہیں ہے مصروفیات ہوتی ہے بندے کی تو رمضان کا دوسرا ہفتہ رکھ لیتے ہیں تیسرا ہفتہ رمضان میں تابی ہے ترابی ہوتا ہوں رات میں بارہ بجے صبح پھر ہے شام میں یا بجے کرتا ہے نماز پڑھنے ہے چائے ہے ٹھیک ہے نا بارہ بجے ہو کر جب انسان آتا ہے تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کر سکے نا لے آپ کے ساتھ میں بڑھاتا ہوں ہماری بات گفتگو ہوئی تھی ٹھیک ہے لوگ منتظر ہیں اور ہماری ہمارے لوگ آپ کے لوگ جو بہت میں ایک پوسٹ بنا مناظر ہوا مکمل نہیں ہو سکا میری طرف ہوئی میں آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ سکا اس کے بعد لائٹ چلی گئی ہماری لائٹ چلی گئی تو آپ کی لائٹ چل اور آپ کے پاس ہے انٹرنیٹ کی جو شرابی تھی یا کوئی بھی مسئلہ لہٰذا ہماری گفتگو ہمارا مناظرہ مکمل نہیں اور ہمارا ایک ماہ کے ٹھیک ہے نا آپ بھی یہ کہیں گے ہم بھی یہ کہیں گے برائے مہربانی آپ کی پوسٹ کوئی غلط بات نہ ہو اور نہیں غلط بات نہیں ہوگی میری پوسٹ پہ کوئی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے گفتگو اللہ آپ سے نا آپ سے ٹھیک ہے نا نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ بھائی ہیں انشاءاللہ تو یہ پوسٹ آپ بھی کرنا میں بھی کروں گا میری پوسٹ کے آپ تائید کریں گے میں جو ہے آپ کی پوسٹ کی تائید کروں گا اور کہیں گے ایک ماہ کے لیے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے رمضان کی وجہ سے رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے ہر بندے کے الگ الگ مصروفیات ہوتی ہیں تو جو ہے اس وجہ سے انشاءاللہ ہم کر لیں گے بالکل ٹھیک ہے جی جی جی ہاں ہاں بھلے लेकिन کو مسئلہ نہیں ہاں جی لیکن آپ کی آواز جو ہے نا میرے پاس بہت کم آ رہی ہے ہمارے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہوگی وہ صحیح تو نہیں ہوگا آپ ایسا کریں نا بنا دیتے ایک پوسٹ کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے بنائے میں اپنی طرف سے بناتا ہوں وہی جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ کچھ جو نا آ, نومان اقبال صاحب جو ہے تاخیر ہو گئے کسی مصروف کی بنا پر جی. اور پھر جب بات شروع ہو گئی تو بیچ کے لنا, ہماری لائٹ چلی گئی اور ہم ڈیوائز لے آئے تھے وہ بھی صحیح نہیں نکلی کام نہیں چلا ہمارا جی. تو جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا پھر ٹائم بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا ڈھائی بج گئے تھے تقریبا جی. تو اس وجہ سے پھر ہم نے جو ہے نا رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے اس ملازر کو ایک مہینے کے لیے آگے ڈیلے کر دیا ہے جی. جی. بالکل ٹھیک ہے میری اس بات کی تعائد کر دینا ان کل جو ہے میں لوڈ کر دوں گا بھی کر دینا میں بھی جی اپلوڈ یہ آپ ایسا کریں میری آئی ڈی پر بھیج دیں یہ آخری والی بات جو آتے ہیں ساری ساری کر دیں تیاری میں ہاں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جناب بہت شکریہ میری طرف سے بھی آپ کو نہیں آپ کی باتوں کو